وہ تو مطلب ہاں جی شو وإذن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوه وتراهم ينظرون إليك وهم ما يضصرون خد العفة وأمر بالعرف وعارض على الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزل فاستعد بالله إنه سميع إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخواجهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية طالوا جولت بيتها قل إنما أتبع ما هذا بصائر من ربكم مهداه ورحما فذاك صائر من ربكم مهداه فاستمعوا له وانصتوا لعلكم واذكر ربك في نفسك تبرع وفيفة ودون الجهل بالطول بالغدب والآصال بالغدب والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون نحمد و نصلي على رسوله الكریم اونا بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اخلو لقدتا من لسانی یفقر قومی اللہ مسولی على سیدنا محمد و علیہ السیدنا محمد و بارک صلی واللزین تدعون من دونه اور وہ لو جنک تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لا يستطيعون وہ استطاعت نہیں رکھتے طاقت نہیں رکھتے نہ تمہاری مدد کی ولا انفس اور نہ اپنی جانوں کی جن سے وہ مدد کرنے والے پچھلی آیات میں ان کے ابتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شرط فرمایا تھا کہ تم لوگ ان کو پکارتے ہو وہ خاموش ہوتے ہیں نہ آپ کی جواب دے سکتے ہیں اور وہ بھی آپ لوگوں کی طرح ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کی شکلیں اور صورتیں بنائی ہوئی ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں نہ ان کے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ ان کے پیر کام کرتے ہیں نہ وہ پکڑ سکتے ہیں تو پھر بیچ میں ایک آیت کو لایا گیا کہ انََََََََََََ ولی اللہ جزل الكتاب وہ ہے تو اللہ صاحب كہ اللہ دوست ہے ان لوگوں كا جو كتاب نازل كى گئى ہے اس كو ماننے والے ہيں اور اللہ تعالیٰ نے كاروں اور سالح لوگوں كا متوى ہے ان كى حفاظت كرتا ہے اور ان كى نگہربانی كرتا ہے تو اس ميں جو پچھلى اللہ تعالیٰ ایک واحد ذات ہے جو کہار ہے جبار ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات ہیں اور وہ تمام لوگوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اپنی تمام مخلوقات کی لیکن اللہ کے سوا توحید کے سوا اگر بندہ کسی بھی مشرقانہ عادت میں فعل میں مبتلا ہو جائے تو جو شرک کرنے والے امال ہیں افعال ہیں وہ ان کی کسی طرح بھی مدد نہیں کر سکتے تو ان آیات میں دوبارہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن بتوں سے تم مدد مانگتے ہو جن بتوں کے لیے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو تو وہ آپ کی کفایت اور کفالت جو ہے وہ نہیں کر سکتے اللہ جو ہے وہ نیکاروں کا اور اپنے الی کا مددگار ہے قرآن نے کئی جگہ پہ کہا ہے کہ اللہ ولی المطقین اللہ مطین کا دوست ہے وہ ہوا ہے تو اللہ وہ نیک کاروں کا دوست ہے اللہ ولی الزین آمن اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان ماننے والا ایمان تقوی نیک اعمال جب بندہ کرتا ہے اللہ کی توحید کو مانتا ہے اور اللہ ہی سے سب کچھ مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اس کی مدد بھی کرتے ہیں تو اس آیت میں کفار کے جو مشرقین تھے جو بتوں سے مانگتے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو اعون میں دور ہی جن کو تم اللہ کی سوا پکارتے ہو لاستی کو نسر وہ آپ کی کو کوئی مدد کی استطاعت رکھتی ہی نہیں ہے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں پتھر سے بنائے ہیں لکڑی سے بنائے ہیں میٹل سے بنائے ہوئے ہیں یہ کاپڑ تانبے وغیرہ سے بنا دیتے لوہے سے بنا دیتے بت تو آپ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے وہ تو کوئی مدد کی استطاعت ہی نہیں ہے اولا انف سومنسلوم اور نہ جو ہے وہ اپنی کوئی مدد کر سکتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا لاسٹ درس بھی بتایا تھا کہ اس نے بتوں کو توڑا تو وہ اپنی مدد نہیں کر سکے اور اس طریقے سے وہ دوسری صحابی کا واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ بت کو گندگی میں وہ کر کے وہ رکھ دیتے تھے تو وہ اپنی مدد جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور کوئی بھی بت جو ہے وہ اپنی مدد کہاں کر سکتا ہے وہ تو خدا اور اگر پکارو تم ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی طرف لا یس منگو وہ تو میں سنتی ہی نہیں تم ان سے مدد مانگو کہ ہمیں راستے دے کے یا ان سے کہو کہ فلا جگہ چلنا ہے فلا کام کرنا ہے ہمارے ساتھ دیجیے تو وہ سنتی ہی نہیں وہ طرح ہمیں ضرور ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں وہ ہم لاء السرون حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کپار نے مشرقین نے جو اپنے بت بنائے تھے ان کے سارے اعضاء بنائے ہوئے تھے ان کے ہاتھ بھی بنائے تھے کان بھی بنائے تھے آنکھیں بھی بنائی تھی <سؤال> <سؤال> تو ایسے مطلب کہ کلی ہوئی آنکھیں بنائی تھی کہ دیکھنے میں یہ لگتا تھا کہ جیسے یہ بت ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن قرآن کہہ رہے ہیں وہ طرح میں کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف نظر کی ہوئے ہیں وہ بصارت نہیں اس میں مطلب کہ وہ دیکھنے کی قوت ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں تو آپ لوگ ان سے مدد کیسے مان سکتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کیسے سکتے ہیں اور آپ کی وہ کیا کار فرمائی کر سکتے ہیں یعنی کے ہر لحاظ سے اللہ تعالی نے اس میں کر دی کہ نہ وہ خود مختار ہیں نہ آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ ان سے کچھ آپ کو مانگنا چاہیے آگے نبی سسٹم کو فرمایا جا رہا ہے تو ذن افواہ درگزر کی عادت اپنائیے لوگوں سے معاف کیجیے وامرب العرف اور نیکی کا عمر کیجیے معروف کا عمر کیجیے وان دھن الجاہرین اور جاہر سے منہ مو مون لیجیے یہاں پہ لفظ لایا گیا ہے افو افوا کا عربی میں بہت زیادہ وسیع افول ہے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ معاف کرنا دس گزر درگزر کرنا اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی سے اس کی استطاعت سے زیادہ کام نہ لینا یہ جو آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت میں اللہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے کیا مطلب کہ اس آیت کو مفہوم کیا ہے جبری علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آئے اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پہ اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف آپ کو کوئی محروم کرنے کوئی چیز آپ کو نہ دینا چاہیں تو تب بھی آپ دیا کریں آپ اپنا ہاتھ نہ روکیں اور جو رشتے دار جو تعلق والے آپ سے تعلق توڑتے ہیں تو تب بھی آپ ان کے ساتھ تعلق جوڑیں ان کے ساتھ تعلق نہ توڑیں تو اس کا یہ مطلب ہے اور نبکری حضرت علی کو وسیع فرمائی کہ یہ سب سے بڑی ہدایت ہے اور یہ اخلاق اعلیٰ ترین مقام ہے کہ آپ ایسے کریں کہ جو آپ کو محروم کرے اس کو عطا کریں جو آپ سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑیں اور جو تیسری بات ہوتی کہ ایک تعلق توڑنا اس کے ساتھ جوڑنا ایک جو محروم کرے اس کو عطا کرو اور جو آپ کے ظلم کرے اس کو معاف کرو تو یہ تین چیزیں مطلب اعلیٰ ترین اخلاق ہے اور امام جعفر ساز کے مطلع نے بھی فرمایا کہ قرآن میں سب سے جو اخلاق کے لیے بہترین آیات ہے وہ یہی ہے کہ حضین افو کہ آپ ان کے عزروں سے درگزر کیجیے اگر وہ کوئی پی عذر پیش کر دیں معافی کی درخواست کر دیں تو آپ ان کو معاف کرو اور دوسرا مفہو جو بہت سارے مودی نے لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کری نے فرمایا کہ اس صحت میں مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے ان کے ظاہری اعمال کو قبول کر لوں اور ان کی کوج میں اور تفتیش میں اور تجسس میں نہ کر دوں جس طرح کہ وہ امال کر رہے ہیں بس ان کو قبول کر کے ان کی زیادہ کوج میں جو, لکھو جو لکھو ہے وہ نہ لگا رہا ہوں استطاعت کے مطابق لوگ جو عمال کر رہے ہیں تو اسی کو میں قبول کر لوں اور باقی تفتیش نہ کر لوں جیسے اپنے ماض ہے اب نماز کس صورت میں ہونی چاہیے فا بدر رب کا کن کا تراؤ علم تو کن تراؤن وغیرہ کیا آپ ایسے نماز پڑھیں کہ جیسے آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں ایسے سمجھے کہ جیسے مطلب ہے کہ آپ کو جس رات پہ کڑے ہیں جینت آپ کے دائیں ہیں جہنم آپ کے بائیں ہیں رب کے سامنے آپ کڑے ہیں ٹھیک ہے عرش آپ کے اوپر ہے تو یہ سارے مطلب کہ ان حالات کے ساتھ نماز کون پڑھ سکتا ہے لاکھوں میں ایک بھی نہیں پڑھ سکتا لیکن پھر بھی نماز جو ہے وہ قبول اس طرح مطلب ہے کہ کوئی ظاہری خطا کرے کچھ کرے اور عذر آپ کے سامنے پیش کر دے تو اس کی عذر کو ماننا چاہیے زیادہ کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے یہ بیچ میں ایک مطلب ہے کہ وہ سائیکالوجی کی بات کہ ابن خدون نے لکھا ہے کہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا زیادہ ذہین لوگ وہ بیڈ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا سو بڑی نے اگر کوئی وہ بہانہ کر دے نا تو وہ ساری چیزوں کی مطلب کہ بچی وہ دیڑ دیتے ہیں اور وہ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کوج میں لگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے وہ اپنے برین کو استعمال کرتی ہوئے تو لوگ اس کے سامنے پھر بدیانتی کرتے ہیں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو ایوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کوپریشن کم کرنا شروع دیتے ہیں تو نبی کرینسلم سے یہاں پہ نبی کرن سلم نے خود فرمایا کہ اللہ مجھ سے یہی تقاضہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ظاہری استطاعت کو میں قبول کروں اور اس کی میں جو ہے اور اس آیت کی تفسیر میں نبی کرنسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نو چیزوں کا حکم دیا ہے ذہن میں مجھے نو چیزوں کا حکم دیا ہے وہ نو چیز یہ ہے کہ اللہ کے سامنے میں اخلاص کروں ظاہر میں اور بادل میں پہلی بار ظاہر میں ہو یا بادل میں ہو اللہ کے ساتھ میں اخلاص کرانا اب سب سے بڑا جو مطلب کام ہے سب سے مشکل کام ہے وہ اخلاص بدن نماز پڑھ لیتا کیونکہ وہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں زکات میں ڈنڈی مارتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا رات میں ڈنڈی نہیں دیکھتا ہوں. بندہ مجمے میں ولی الا بن جاتا ہے تنہائی میں سارا گنج دیکھتا ہے سامنے سے کوئی مطلب ہے کہ غیر محرم نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ لیتا ہے گناہ کر لیتا ہے تو ظاہر اور باتیں ہر چیز میں اللہ کے سامنے اخلاص ظاہری اخلاص بھی ہو اور بات نہیں اخلاص بھی کہ کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تو علم, علم بے اللہ حیرہ. یہی مراقبہ بندہ کرے یہی سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کو دیکھ رہا ہے پہلی بات دوسری بات کہ مجھے پسند ہو یا ناپسند ہو میں عدل کروں اور انسان کروں پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں میں عدل کروں کچھ لوگ جو رشتے دار ہوتے ہیں اپنے ہوتے ہیں چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بندہ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ڈنڈی مار لیتا ہے اور جو ناپسند ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ایسے مطلب ہے کہ تڑکا لگا دیا کہ عمر یاد رکھے گا تو مطلب کہ عدل بھی اور یہ آپ اپنے یہاں بھی عدالتوں میں دیکھ رہے ہیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں تو عدل دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہو یا ناپسند ہو اس میں عدل والا والا کہ اپنے خلاف بھی اگر فیصلہ اگر والدین والا پروین یا والدین کے بارے میں ہو یا آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو تو اس میں عدل کا دار جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چڑی تیسری بات کہ خوشی میں جو تکدستی ہے یا خوشحالی کی حالت ہے اس میں میں کروں. میں نے یعنی بعض لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو فضول میں بہا لیتے ہیں ایک ایک شادی پہ ایک ایک فنکشن پہ لاکھوں کروڑوں بہا کے پھر وہ ساری نسلوں کو کنگال کر دیتے ہیں فقیر بنا دیتے تو اگر پیسہ بہت زیادہ بھی ہے تو اس کو بھی فضل خرچی کے ساتھ خرچ نہیں کرنا کام یقان شاجی ان کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے وقان شیطان الربی کفورہ شیطان کو اللہ کا نا فرمانا اور اگر تنگ دستی بھی ہے تو یہ نہیں کہ بس مرتے ہی رہو اور سڑتے ہی رہو اس میں بھی میں نبی سے کام لو اس میں بھی زیادہ جزا فضا کرنا اور لوگوں کے سامنے شکایتیں کرنا اور رب کی شکایتیں کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے حالات آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتا رہتا ہے تیری چوکٹ کا مانگنے والا کے لیے شک و دنیا کی روبرو نہ کرے تیری چوکٹ کا مانگنے والا شک و دنیا کی روبرو نہ, نہ کرے یہ سچویشن ہونی چاہیے اور چوتھی چیز یہی جو مطلب کہ پہلی تین باتیں بتائیں چوتھی اس میں یہ کہ جو تجھے محروم کر دے اس کا کر دے جو اسی لڑمی آپ سے توڑے آپ اس کے اور نبی سن نے فرمایا کہ اسی لرحم یہ نہیں ہے کہ بدلے عدلے کا بدلہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ اچھائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرے اسی لرح یہ ہے کہ آپ کے رشتے دار آپ کے ساتھ برائی بھی کر دے تو آپ اس کے بدلے میں ان کو اچھائی کا معاملہ کر جو تیرے اوپر ظلم کر دے اس کو معاف کر دو جو محروم کر دے اس کو ادا کر دو جو رشتے دار تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑے اور پھر فرمایا کہ اگلی چیز یہ ہے کہ میرا دیکھنا جو ہے وہ عبرت خان جس چیز کو بھی میں دیکھوں وہ عبرت کی نظر سے دیکھوں اس سے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ یاد آ جائے اور اللہ کی طرف آخر کی طرف میرا بیان بڑھے یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھیں اب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں اس کے مطلب کہ اس سے جو نالج حاصل کرنا چاہیے اس سے جو سبق حاصل کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ان سلو نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میری نگاہ عبرت کی ہو اور ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ, گیا کہ میں اگر بات کروں گفتگو میری ہو تو وہ اللہ کا ذکر ہو اور یہ ضروری نہیں کہ بندہ مطلب کہ کام کر رہا ہے بات کر رہا ہے تو ذکر تو ذکر یہ کہ اللہ کا دیان رہے کہ یہ جو کلام کی قوت اللہ نے دی ہے یہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو یا مطلب ہے کہ نیت ہر چیز کے لیے خالص کر دے جیسے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ یہ نیت کر دیں ایون اگر بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے تربیت کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ بلائی کا حکم دیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور ذکر میں آئے گا اور ساتھ ساتھ پھر بیک ٹو یور ہارٹ اپنے دل کی طرف واپس جائیں اور تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ اللہ کی یاد آپ کو آتی ہے اور اللہ کی طرف اپنا بیان جاری رہتے ہیں اور آخر چیز کہ اگر میری خاموشی ہو تو میری خاموشی فکر کی خاموشی ہو میں کائنات میں اور رب کی جو مخلوقات ہوں اس میں فکر کر لوں اور اللہ کی طرف کر کیونکہ ایک ذکر ہوتی ہے اور ایک فکر تو ذکر سے بندہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور یا تو فکرون فی خلق سما ہوا تو گیا ہے کہ کلمند لوگ یہی ہے جو کائنات میں سوچتے ہیں زمینوں آسمانوں کی تخلیق میں اور کہتے ہیں کہ رب بنا ما خلقتا اللہ تون ان چیزوں کو ابس تو پیدا نہیں کیا تو اس سے مطلب کہ وہ جو میری خاموشی بھی ہو تو یہ نہ ہو کہ کوئی ڈیول پلاننگ بندہ کر رہا ہو کوئی سازش بنا رہا ہو ساتھ ساتھ وہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو تھے وہ سوچ سکتا ہے یہ دیکھیں نو کتنے اعلیٰ اخلاق کی چیزیں نبی کریم وسلم نے بیان کر دی تو اس آیت کو اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ آیت اخلاق کے لیے بہت بہترین ہے اور اس پہ بندے کو عمل کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ فرمایا وہ امر بلعفیک کیا آپ نیکی کا عمر کیجیے معروف کا عمر کیجیے کیونکہ نبی کریم وسلم نے فرمایا کہ مندر امن من کرغیر قید ہے جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سو رکھے فی الحم فبیل عیسان اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے ہاتھ کی طاقت کہاں پہ ہوگی یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا بردار فورس بنا کے لوگوں کو زبردستی مدد یا آپ کے پاس حکومت ہے خلافت ہے اسلامی خلافت ہے اس کا کام ہے یا جو آپ کے زیر نگین لوگ ہیں آپ اپنے بچوں سے بات منگوا سکتے ہیں آپ اپنی بیوی سے بات منگوا سکتے ہیں آپ کے بہت قریبی دوست ہیں جو آپ کی بات مانتے ہیں تو اگر کسی برائی براہم و اطلاع تو ان کو آپ زبردستی بھی روک سکتے ہیں. نہ ہو تو زبانی بات پہ کر سکتے فبیل عیسان اور اگر وہ بھی نہیں کبھی کل بھی ہی تو دل میں تو اس کو برا سمجھے اب الٹا یہ سسٹم مطلب کہ ہوا ہے کہ نہ تو زبانی کوئی بات کرتا ہے کس وجہ سے کہ ناراض ہو جائے گا نہ کوئی حادثے روکتا ہے اور دل میں بھی برا نہیں سمجھتا بعض اب گانے کی محفل ہے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں آپ گانے پہ چلتے ہیں آؤ فنکشن پہ چلتے ہیں ایک جگہ مخلوط محفل ہو رہی ہے مرد عورت سارے اکٹھے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں برا سمجھنا تو دور کی بات ہے اس کو الٹا انجوائے دل میں برا سمجھنا وہ غال ہے کہ عدف یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے عدف ڈگری استعمال کی گئی تو کمس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے رویے کو دوبارہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے احکام کے لیے امر بال معروف کے لیے نئے نل منکر کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں کسی کو ہم نے نماز کی دعوت دی کسی کو ہم نے دین کی طرف بلانے کی دعوت دی اب ہمارے اوپر حق بند ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جہنم کی طرف جانے والا ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی تو کم از کم امر بالمعروف جو ہے, ہے. کہتے کہ رہو نہ ہو تو تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی ہماری تو سنتا ہی نہیں لوگ شکوا کرتے ہیں اللہ سے ہماری تو سنتا ہی نہیں ہماری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی کیسے قبول ہوگی یا خود کو یہ آپ کے متعلق سارے گناہ میں مبتلا ہیں سارے گانے سن رہے ہیں زنا کر رہے ہیں دوسرے کام کر رہے ہیں اللہ کی نا فرمانے کی کبھی تیرے بات پہ شکن ہی نہیں آئے تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دعا مانگو گے تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی تم اللہ سے مدد مانگو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی آج پہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ مضمون مظلوم تو ہوں گے ہمارے معروف نئی اللہ کا سب نے چوڑا ہوا ہے اور ہر کوئی اپنی خرمستیوں میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ بہم فرما واحد انجاہین اور جاہلوں سے منہ مو موڑ لیجئے اور خینبت پھیر دیجئے اگر کوئی جہالت کی بات کرتا ہے تو آپ ان کے جہالت کے جواب جہالت کے الفاظ سے نہ دیں بلکہ ان کو مطلب کہ چھوڑ ہی دیجیے ویزا خاتب الحم الجاہل خال سلام اگر کوئی جاہل آپ سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلامتی کی بات کر کے آگے نکل جائے حضرت جو سالم تھے حضرت عمر النحو کے پودے تھے تو ایک دفعہ ایک قافلہ اس سے آ رہا تھا دمشق سے تو ان کے ساتھ قافلے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں انہوں نے جانوروں کو باندھی ہوئی تھیں تو انہوں نے سالم نے فرمایا کہ یہ گھنٹیاں تو حرام ہے یہ تو ہٹا دیں انہوں نے کہا میں آپ سے زیادہ پتہ ہے وہ بڑی بڑی گھنٹیاں جو ہوتی ہے وہ حرام ہے یہ ٹھیک ہے ایسا کوئی وہ نہیں تو اس نے مطلب ہے کہ اب یہی آیت پڑھ کے پھر کہا کہ میں ان سے ایراضی کرتا ہوں کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جاہلوں سے اس طرح حضرت عمر کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر النحو کے دور میں وہ تو بہت ادر کی حکومت کرتے تھے اور حضرت عمر کے پاس ان لوگوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی تھی اور ایکسس ہوتا تھا جو قرآن کے بہترین پڑھنے والے اور سمجھنے والے, والے تو ایک ینگ نوجوان تھے اور بن قیس تو وہ حضرت عمر الحو کے بڑے قریبی تھے یعنی یہ قرآن کی علم کی وجہ سے تو اس کے چچا اوینا بن حسین اوینا بن حسین وہ آئے اور اپنے بدھیجی کے ہاتھیں ہیں اور اس سے کہا کہ کوئی ترتیب بنانے میں بھی خلیفۃ المسلمین کو مل لے مصروف رہتا کہ سارا دن مطلب کہ بائیس لاکھ پر رب میل کی وہ ساری مصروفیات دیکھنا اور سارا کچھ کرنا تو مجھے ٹائم لے کے دین سے تو غربن کہ حضرت عمر سے بات کی کہ میرا چیچا ملنا چاہتا ہے اس اسے کہ ضرور کرے تو وہاں جا کے یہ این بن حسین ہے اس نے ایسے بدتمیزی سے بات کی حضرت عمر اللہ کے سامنے کہ تو بڑا ظالم ہے تو ہمارے درمیان عدل نہیں کرتا لوگوں کو زیادہ چیزیں دیتا ہے ہمیں بہت کم دیتا ہے غنیمت میں ہمارا ایسا نہیں رکھتا اور بہت بدتمیزی سے بات تھی حضرت عمر دنوں کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور وہ ان قریب یا اس پہ حملہ کرنے والا تھا اور یا اس کو بہت سخت سزا دینے والا تھا حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کے جو بتیجے تھے اوینا بن حسین کے ہر بن قیس تو انہوں نے حضرت عمر دنوں کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ حزن اف ہے نہیں ہے تھی. ہو قرآن پہ اتنے عمل کرنے والے, اور صحابہ قرآن پہ اتنے عمل کرنے والے کہ فوراً ہو گئے اور اسے ہیراس کرتی یہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم مطلب کہ تھوڑا سا بندہ ہمیں دیش میں لاتا ہے کسی نے جاتی کی ہوتی ہے تو اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں تو مطلب کہ اس صورت حال میں تھوڑا سا بندہ رکھ اپنے آپ کو اور ایسا کوئی کام نہ کرے اور قرآن کی آیت جب پڑھی جائے تو بس فوراً بندہ سرینڈر کر دے اس کے سامنے تمہاری طرف شیطان کی طرف سے کوئی وس و سا پس تو علز بلّہ پنا اللہ سے ان حلسم علیم بے شک اللہ تعالیٰ اگر آپ کسی کی انگلی کے پوروں کے ساتھ انگلی کے سوروں کے ساتھ کسی کی گدگی کر دیں تو اس کو عربی میں نظر کر دیں کسی طرف متوجہ کرنا کسی کے اس میں بات ڈالنا یا کسی کو مطلب ہے کہ محفل بیٹھی ہوئی ہے نا کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو تو کسی کو آہستہ سے انگلی کر دی ایسے مطلب ہے کہ اس کو نظر شیطانی وس بساں اگر شیطان کی طرف سے آپ کو نبی کری السن سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے آپ کو ایسا کوئی وسوسا آ جائے کسی برائی کی طرف آپ کا خیال وہ مبزور کرنا چاہیں حالانکہ وہ ہو نہیں سکتا لیکن پھر بھی یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ فست اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگوشی یا عُز بلّہ سمی العلیم شیم یہ پڑھ جا کر سمیع العلی بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہے جاننے والا بھی تو شیطانی وساوس کا یہ بہترین علاج ہے کہ جس وقت بھی شیطان وسو سڈال آؤز بلّہ شیطان رجیب. یا جیسے اس عیت میں ہے کہ فسط از اعوذ علیم اوز و من سمیعم میں تو اس آیت سے مطلب کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس طرح بھی تواؤز جو ہے وہ پڑھ لیں تو اس سے مطلب کہ شیطان سے مزاق مل جاتی ہے تقو بے شک وہ لوگ جو اختیار کرنے والے ہیں طائف جب ان کو پہنچتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی کچوں کوئی وس کوئی برائی کا خیال میں نے شیطان ہے شیطان کی طرف سے ترق کروں تو وہ چونک جاتے ہیں اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں وہم سرو اور ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں وہ حقیقت کو سمجھنے لگ جاتے ہیں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اب اس آیت میں عام متقی مسلمانوں کے بارے میں جو ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب بھی ان کو بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے کوئی برائی کے خیال آ جائے کسی ظلم کا خیال آ جائے یا کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے جھگڑا ہو رہا ہے اس میں مطلب کہ زور زیادتی کا خیال آ جائے کوئی بھی شیطانی وسوسہ جہاں پہ وہ اوور ڈوئنگ کر سکتا ہے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر سکتا ہے تو فورا ایک بات تو یہ ہے کہ تذک کروں ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور وہ چونک جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مطلب کہ ریٹریٹ کرتے ہیں اسے فضا ہو مبصر اور ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور اس چیز کو سمجھنے لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ سے مطلب کہ توج مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ اس کی آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں کو معاف کریں پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یار مل غذب یہ غصے کا پھر کیا علاج ہوگا یہ غصہ آ جاتا ہے لوگوں کو تو اس کو پھر کیا کریں مطلب کہ کسی پہ غصہ آیا ہوا ہے اور آپ معاف فرما دیا کہ اس وقت استعمال کر یعنی اللہ سے پناہ مانگو تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہی اور نبی کریم علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور ایک جو ہے بہت بہت غصے میں ہے دوسرے کو خوب گالیاں دے رہا ہے اور بہت خوب لتا رہا ہے تو نبی کریم وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ چیز معلوم ہے کہ اگر یہ پڑھ لیتا تو اس کا غصہ ٹنڈا ہو جاتا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا تو نبی کریم وسلم نے فرمایا عزم اللہ نے اور عزم اللہ رضیم کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہوئی ہیں تو ویسے بھی بندہ اگر مطلب کہ صبح شام کئی کئی مرتبہ یہ پڑھ لیں تو بہت سارے برائیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں وساوی سے بچا لیتے ہیں اور ایسے ایسے وصو سے دلوں میں آتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کرتے تھے کہ ایسے دلوں میں وسو سے آتے ہی ایمان کے بارے میں اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں کہ ہمیں یہ منظور ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن وہ وصوع سے زبان پہ نہیں لا سکتے اتنی شتانی وساوی سے نبی کرین وسلم نے ان کے لیے یہ کہا کہ تو خیر ایک تو ایمان کی علامت ہے کہ شیطان وہاں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پہ کچھ مال ہو اس جگہ تو نہیں جائے گا جہاں کافر ہیں وہ ہیں مسلمانوں کو وصو سے آتے ہیں اور دوسرا ان کو بھی یہ کہا کہ آپ عزب اللہ شیطانزیم جو ہے وہ پڑھاتے تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی شیطانی وسوسہ ہو اور برے خیالات آتے ہو ایک تو خیالات لانے نہیں چاہیے اگر آتے ہو تو اس کو چھوڑ دیں جانے دیں دوسری طرف کا وہ جو نہ تو امن تو باللہ ہی ہی بلّہ ہے وہ رسول ہی اور عزب یہ پڑھ لیں تو وصول جو ہے وہ ختم زیادہ تو نہیں ہو گیا اچھا چلے گا ٹھیک ہے وہ احقام یا بدون احملے اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ شیطان ان کو سرکشی میں آگے لے جاتے ہیں تم ملائق سے رو پھر وہ پتا ہی تھا اور پھر جو یہ متقی لوگ ہیں یہ تو اللہ کی طرف رجوع کر دیتے ہیں غفلت سے باز آ جاتے ہیں ذکر اور غفلت لاس کا بھی بتایا تھا کہ یہ دونوں اپوزٹ ہیں تو غفلت سے وہ ذکر میں آ جاتے ہیں لیکن یہ جو شیطان کے بھائی ہیں یہ شیطان کے ساتھ آگے چلتے ہیں میں، میں اور کو مطلب وہ نقصان پہنچاتے ہیں ابھی یہ پچھلے دن ہو کاڑا میں یا کسی جگہ کی وہ خبر آئی ہوئی تھی کہ چھوٹی سی زمین کے لیے کچھ ایکڑ دو ایکڑ جتنی بھی تھی اس کے اوپر اسی لوگ ابھی تک مر چکے اور کبھی مطلب ہے کہ ایسے بھی کیسز ہوئے کہ مرغی کے اوپر جھگڑا ہوا ہے اس میں کئی کئی لوگ مرے ہیں اس طریقے سے شیطان جب حصہ دلاتا ہے تو لوگ پھر اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ سب کشی بہت آگے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے اور ہمیں صحیح متقی بنا دی وزال ہمتا ہے بے اور جس وقت تو ان کے پاس نہیں لاتا کوئی آیت نشانی کالو تو یہ کافر کہتے ہیں لو لچ ہاں کہ آپ اپنی طرف سے بنا کے کنویں گلاتے کل آپ کہہ دیجیے انما اتبارو خیلیہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وہی کی گئی ہے میں ربی میرے رب کی طرف سے حاضر بس میں رب یہ دلیل ہے دلائل ہیں آپ کے رب کی طرف سے وہ ہدن اور ہدایت ہے وہ اور رحمہ ہے یہ قوم یومنون مومن قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں قفان نبی گرن سیزن سے ہر طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے تو کبھی وہی آتی تھی کبھی وہی نہیں آتی تھی اور بعض اوقات تو وہی کئی کئی دن نہیں آئی جیسے مطلب کہ سورہ کاف کے بارے میں ہے کہ کفار نے آپ سے مشرقی نے مکہ نے کچھ سوالات پوچھے اور اس کے بارے میں پوچھا حضر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اور یہ اسابقاف کے بارے میں پوچھا تھا روح کے بارے میں پوچھا تھا تو نبی کریم صلی کرمسن نے فرمایا تھا کہ کل آپ کو جواب دوں گا پھر کئی دن اٹھارہ دن تک وہی نہیں آئے تو اس طرح مطلب کہ مختلف مواقع پہ یہ کفاراتی نبی کرم سنوں کی بات کہ اگر وہی نہیں آ رہی تو اپنی طرف سے کوئی گڑھ لیجیے ویسے بھی تو آپ اپنی طرف سے بنا کے دیتے ہیں ساری چیزیں باللہ تو یہاں پہ مطلب ہے کہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ کفار کفارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو نجتبیتا اگر کچھ دن وہی نہیں آتی ان کے پاس نشانی نہیں آتی دلیل نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے بنا کے کیوں نہیں لاتے لو نجتبیتا آپ اپنی طرف سے بنا کے کیوں نہیں لاتی پُل آپ کہہ دیجیے یہ نبی این ماتبایو حیلیہ میں تو صرف بے شک میں بات اتفاق کرتا ہوں وہ بات بتاتا ہوں جو مجھے وہی کی گئی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا انی بات کرتا ہے جو اس کو وہی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کے پاس لے کے آتا ہے اور اور میں رب کو اور یہ جو باتیں میرے پاس اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ آپ کے لیے دلیل ہے روشن دلیلیں ہوتی ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں اپنی طرف سے بنا لیتا ہوں تو ہر بات میں ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک دلیل ہوتی ہے آپ کے لیے وہ ہدا اور وہ ہدایت ہوتی ہے وہ رحمہ اور رحمت ہوتی ہے قومی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا ایمان والوں کے لیے جو بھی آیت نازل ہوتی ہے جب وہ صرف پڑھتی ہے زیادہ تم ایمان ان کے جو ہے ایمان کا لیول سے بڑھ جاتا دیکھیں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ مفہوم نہیں بھی سمجھتے لیکن وہ ایک روحانیت ایک جو ہے ان کے دلوں میں آ جاتی وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے سمجھ کے, سوچ, سمجھ کے, پڑھ کے, سمجھ کے اس پہ عمل کر کے جو زندگی گزارے گا تو اس کے لئے کتنی یہ ہدایت کا راستہ ہوگا حدقین کتاب حد المتقین وہ ہدایت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی اور جس وقت قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو کرت کی جا رہی ہوں بس سنو اس کے غور سے ون سے تو اور خاموش رکھو لاء القن تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے کفار یہ کرتے تھے کہ جس وقت نبی کریب السلم ان کے سامنے کوئی قرآن کی وہی پیش کرتے تلاوت کرتے تو وہ لاطسم و لحاظ القرآن والغفی وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو اور باجے اور کس طرح شور شرابہ کرو تاکہ یہ قرآن کی آواز جو ہے ان کے پاس نہ جائیں ہمارے پاس نہ آئے تو ایک تو ان کے لیے بھی حکم ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ فیض قریل قرآن کہ جس وقت قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو فست مئو یہ نہیں کہ فس کہ سنو اس کو فسط غور سے سنو وان سے تو اور خاموش رہو عربی میں خاموش رہنے کے لیے بھی سمت سموت یا سمت خاموش رہنا سکوت خاموش رہنا اور یہ دوسرا لفظ جو ہے انسط خاموش رہنا ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ سکوت اور سم عام خاموشی کو کہتے ہیں اندر کوئی بات نہیں کر رہا اور یہ جو انسط ہے یہ کسی ادب کی وجہ سے کوئی بات کر رہا ہے اور ادب کی وجہ سے آپ خاموش ہیں عزت کی وجہ سے خاموش ہے تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے بلایا جاتا ہے انستو تو قرآن کا ادب یہ ہے کہ جس وقت قرآن جو ہے پڑھا جا رہا ہوں ہو فسط میں اول اس کو غور سے سننا ہے تو اور ادب کے ساتھ خاموش رہنا ہے لال عبد الرحم اللہ کے تمہارا رب تمہاری اوپر رحم فرما لے اب اس آیت سے اس کی بڑی تفصیل ہے بہت زیادہ مطلب ہے کہ اس کے سینکڑوں صفحات ہے اس آیت کی تفصیل میں اس میں پوری وہ فاتحہ کا اور ساری بحث ہے تو اس آیت کو بنیاد بنا کے امام و غنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جس وقت امام تلاوت کر رہا ہو یا نماز پڑھا رہا ہو تو اس کی پیچھے مدعی مختی جو ہے وہ کرت نہیں کرنی چاہیے تو اس کو سننا چاہیے جو امام کہہ رہا ہے اور وہ جو مطلب کہ وہ ہے ایک حدیث کے لا صلات اللہ فاتحت کتاب کہ سورہ فاتح کے علاوہ نماز ہوتی ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس کو امام احمد بن حنبل نے اور دوسروں نے کہا ہے کہ میوسلی واحدہ کہ اگر کوئی مطلب کہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز جو ہے بغیر اس کے سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی اور اس پہ بہت زیادہ سارے مخصرین کے اقوال اور سارے معادثین کے اقوال اس کو جمع ہیں اور اس میں مطلب یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے موقع پہ کہا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے پیچھے کوئی نے وہ آیات پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام کے بعد فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی میرے پیچھے پڑھ رہا تھا وہ ایک شخص تھا اس کا نام خرباک یا لکھا ہوا ہے اس نے کہا کہ ہاں میں پڑھ رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھ سے کوئی قرآن ادا کر رہا ہے چین رہا ہے مجھ سے تو آپ نہ پڑھا کریں اور ایک دفعہ عصر کے نماز میں ایسے ہوا تھا کہ ایک صحابی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو وسلم نے پھر فرمایا کہ میرے ساتھ تخلجینہ میرے ساتھ ایک خلط ملط مطلب کی چیز ہو رہی تھی کہ کوئی میرے پیچھے جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا تھا تو اس سے مطلب کہ وہ یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو سنا کرو اور آپ لوگ جو ہے خاموشی سے سنو اس کو. اور اس میں مطلب کہ اس کی یہ بھی ہے کہ جس وقت آ آ مسلمان اسٹارٹ میں نماز پڑھتے تھے تو اس میں باتیں کرتے تھے کوئی آیا جماعت کڑی ہے کتنے رکعت ہو گئے <تصفح> ساتھ والا جو کرتا اسے اسے لیا کہ کتنے رکعت ہو گئی وہ بتا دیتا تھا ٹھیک ہے کوئی آ اسلام علیکم کہہ دیتا تھا عبداللہ مسودہ ایک دفعہ کہا کہ میں آ کے میں نے مطلب کہ بڑی زور سے سلام کیا نبی السلام نے جواب نہیں دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک بندے نے مطلب کہ آ کے نماز میں کیا تھا اس نے چینک ماری تو اس نے زور سے کر تو پھر نبی کریم نے سمجھایا کہ فیضہ قرآن نماز پڑھائی جا رہی ہو تو آپ خاموش رہے ہیں نبی کریم وسلم جس وقت آخری بیماری کی حالت تھی آخری بیماری کی حالت تھی اب وہ غسلی کا نو مسئلے پہ تھے نبی کریم صلی تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی آئے تو حضرت ابو کر صدیقی اللہ نے سر فاتحہ بھی پڑھی تھی اور اس کے بعد سورت بھی آدھی پڑی ہوئی تھی تو اس نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی آ کے ساتھ کڑے ہو گئے تو وہ تھوڑا پیچھے ہوئی اور وہ نماز کری نبی غریب وسلم آگے ہوئے نبی کریم وسلم نے وہاں سے شروع کیا جہاں سے سورت اس نے چھوڑ دیا زبرو کر صدیقی اللہ نے فاتحہ کو کیا اور کا حصہ کو رپیٹ کیا اور آگے جو ہے وہ نماز نبی کریم نے پڑھائی مطلب کہ بہت سارے دلائل ہیں یہ ایسے نہیں دیکھیں کہ وہ لوگ کہتے کہ جس شرح فاتح کے بہن نماز ہوتی نہیں ٹھیک ہے وہ حدیث سے کوئی اس پہ عمل کرتا ہے سو رفع کریں لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو ان کے پاس بھی دلیل ہے کم از کم مطلب ہے کہ ایک برداشت ایک دوسرے کو کرنا چاہیے کہ نماز سب کی ہو جاتی ہے جو امام کی پیچھے نہ ہو تو پھر ہر ایک کی انفرادی نماز ہو جائے گی وقف رب فی نف سے کا اور ریاض کر اپنے رب کو فی نفس اپنے نفس میں خاموشی سے تدروہ آج کے ساتھ وخیفہ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ دون الجہر میں اور بغیر آواز کو بلند کیے بالعدو ولا صبح اور شام ولا تکم من نلغافلین اور غافل میں سے نہ یہاں بھی مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا وما خلقت الجن ولی صلی اللّہ عابن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا تو ہمارا وظیفہ ہمارا شغل ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کو یاد کریں ہر وقت یاد کریں ہر وقت یاد کریں ہر حالت میں یاد کریں کیسے یاد کریں نفس میں بھی یاد کریں یعنی خفی طور پر دل میں بھی اللہ کا ذکر کریں ٹھیک ہے تدر و کے ساتھ اور ذکر میں شور شرابا بنا ہو اور عجی ہو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوئے وخیفہ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کیوں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کو کیوں بھی یاد کر رہے ہیں اللہ ہمارے اوپر سب کچھ خطب کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیں تو یہ تصور کرتے ہوئے تدر و ودون الجہرم القول اور اتنے زور سے بھی نہ پڑھ لیں کہ دوسرے لوگ اس سے ڈسٹرب ہو تو بغیر آواز کو بلند کی ہوئے تو زیادہ جہر کے ساتھ بھی نہ پڑھا جائے گا بالغدوبی صبح بھی اور شام بھی یعنی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہر مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور یہ دو اوقات تو بہت قیمتی ہیں اور جتنے بھی مطلب کے اوراد و وظائف بتائے گئے ہیں تو وہ بھی صبح اور شام کی شام کو جب آپ ذکر کر لیتے ہیں تو صبح کے لیے کافی ہو جاتے ہیں صبح کو کر لیتے ہیں وہ شام کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو بالغدولہ صاحب ولاکم نلغافرین اور کسی بھی لمحے اللہ سے جو ہے وہ غافل نہ ہو ذکر اور غفل دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو ہیں نبی کریم وسلم ایک دفعہ نکلے رات میں اور دیکھا کہ حضرت صدیق بھی رات تحجت کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن تھوڑے آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہیں آہستہ آواز میں اور پھر آگے گئے تو حضرت عمر ہو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور بہت زور سے تلاوت کر رہے تھے تو صبح دونوں کو نبی کریم اللہ وسلم نے لائن حاضر کیا اور اس سے حضرت البر صدیقی لنور سے پوچھا کہ کل میں رات میں آپ کے پاس سے گزر رہا تھا اور آپ کی آواز بڑی خفیف ہلکی آواز میں آپ تلاوت کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے حوصلے ہوتے تھے اور وکرین سلم یا جو باقی بھی صحابہ کا پھر معمول تھا کہ وہ رات کو گھومتے پھرتے تھے اپنے رایا کی خبر گیری کے لیے تو نے وکرین سلم نے حضرت البوکر سے پوچھا کہ آپ بڑی آہستہ آواز سے نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا جس کو میں سنانا چاہ رہا تھا وہ سن رہا تھا اس وجہ سے میں آہستہ نماز پڑھ رہا تھا حضرت عمر دونوں سے پوچھا کہ آپ تو بہت زور سے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے تو حضرت عمر کہا کہ میں نیند کو بھگا رہا تھا اور شیطان کو بھی بگا رہا تھا یہ مجھے نیند نہ آ, جا آ جائے اور سونے والوں کو میں جگا رہا تھا تاکہ میری آواز سے جو قریب والے ہیں وہ لوگ بھی جاگ جائیں اور شیطان کو بھگا رہا تھا جس وقت تلاوت کی جا رہی ہوتی تو شیطان بھاگتا ہے تو اس کو میں بگا رہا کیوں نبی اکریم وسلم نے دونوں کو نصیحت کی دونوں کو نصیحت حضرت بکر صدیق لوگوں کو کہا کہ آپ تھوڑا مطلب کہ آواز بڑھا دیجیے بالکل اتنا خفی جہر بھی نہ ہو کہ مطلب کہ آپ سن رہے ہوں تو تھوڑا سا بڑھا دیں آواز جب آپ اکیلے میں ہو تاجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا اور زمر دونوں سے کہا کہ آپ تھوڑی آواز کو تست کریں ٹھیک ہے تاکہ باقی لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو تو سو علمانیہ مصر نکالا ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو تھوڑی سی جہر کے ساتھ آپ ذکر کر سکتے ہیں اور جہاں پر زیادہ لوگ کو رب کافی نفس کا جو آیا بتائی ہے تو اس وقت مطلب کہ حفیظ افضل ہوگا کہ جس وقت لوگ ہوں تو اس وقت خفی ذکر کریں اور جس وقت لوگ نہ ہو آپ اکیلے ہوں تو اس میں تھوڑا جہری ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں بالغدوب ولاسع صبح اور شام الغافرین کافل مصنف انزین رب کا بے شک وہ فرشتے جو آپ کے رب کے ہاں ہیں ہے لاجستقبلونان عبادت ہی ان کی عبادت سے اپنے رب کی عبودیت سے منہ نہیں موڑتے استقبال نہیں کرتے وہ یو سب خون اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں و لہو اور اللہ ہی کے لیے وہ سارے سجدہ کرتے ہیں یہاں ان الزینت یہاں سے فرشتے مراد ہیں کہ جو اپنے رب نے جن کاموں پہ معبور کیے ہوئے لا یسن اللہ <تصفح> <تصفح> وہ اللہ کی ایک تو پلک جپکنے تک بھی نفرمانی کرتے ہیں وہ فلون و مرو اور ہر وہ فیل سر انجام دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے ایسے بھی فرشتے ہیں جو اس میں رکوع کی حالت میں ہیں تو جب سے مطلب کہ دنیا بنی اللہ نے ان کو رکو کی حالت میں رکھا ہوا ہے کیا تک مطلب وہ کی حالت ایسے بھی ہے جو سجدی کی حالت میں قیامت تک مطلب سجدے کی حالت میں رہے گی اور تمام فرشتے جتنے بھی ملائق ہیں ان کا کھانا پینا یہی ذکر اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی عبادت سے یہ اعراض جو ہے وہ نہیں کرتے اور اللہ کے یہاں سامنے سجدریز ہوتے ہیں تو جو پھر مسجود ملائق بنایا گیا ہے جن کو پھر ان فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا ہے تو ان سے بھی یہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی صبح شام اللہ کی تصویرات بھی کریں اللہ کی عبادت سے بھی منہ نہ موڑے اور اللہ کے سامنے سجدریز بھی تو یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے تو یہ سجدہ کی آیت ہے تو سب کے سجدہ واجب ہو جاتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ مطلب کہ جب بھی ٹائم ملے ہمیں تو یہ سجدہ جو ہے واجب ہے آپ کو کرتا ہے رسلی اللہ تعالیٰ محمد وسلم اجمعین رحمتہ اللہ کچھ لوگ مطلب ڈبیٹ کرتے ہیں تو مغرب فجر آ, اس کی مطلب ہے کہ جس وقت اس آیت کو ہم پڑھ رہے تھے اس میں ایک تو وسطی ہر نماز دو نمازوں کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے ایک تفصیل سے یہ کی گئی ہے کہ ہر نماز دو نمازوں کے بیچ میں ہے تو بندہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے پھر کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتا ہے اگلی نماز کے لیے وہ ڈنڈی مار لیتا ٹھیک ہے ایک دیکھ اور ایک یہ جو عصر کا وقت ہے صلاح السط عصر کی نماز آ جاتی ہے اس میں عصر کے بارے میں جیسے سرح عصر بھی ہے یہ ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے اور لوگ یہاں مطلب ہے کہ کام سے آتے ہیں یا کسی بھی مطلب کہ آپ شغل میں مصروف ہوں تو یہ ٹائم ایک تو شارٹ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس میں مطلب ہے کہ بندہ یا صبح کا تکا ہوا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کا وہ چینج اوور ہوتا ہے ایک صبح کی نماز میں فرشتوں کا اور ایک عصر کی نماز میں جو ہے اس کے بعد فرشتوں کا چینج ہونا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اعمال کو اللہ کے سامنے جو ہے وہ لے جائے تو یہ ٹائم بڑا نازک ہے اس وجہ سے مطلب کی جلدی گزرنے والا ہوتا ہے اور لائف کو بھی یہی کہ اس کے بعد زوالی ہی ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے کچھ لوگ ایشا میں ڈنڈی مار لیتے ہیں کچھ صبح میں ڈنڈی مار لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اثر زیادہ تر لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنا مطلب کہ وہ مطلب اثر یہ سب کہنا تو اسری نمازوں میں بھی کہ امام اگرت کر رہا ہے تو وہ مختلف ہاں وہ باقاعدہ حدیثرت جو جس کا مطلب ہے کہ امام جو ہے اس کے پیچھے لوگ کڑے ہیں تو امام کی کرت اس کی کرت ہی پڑھتا ہے پڑھتے ہیں تو مطلب ہے کہ بس اصل میں جو بندہ بھی عمل کر رہا ہے سنت ہے اور میری نیت یہ ہے کہ میں نبی السلام کے طریقوں کو فالو کر رہا ہوں اونچی بات میں پڑھ رہا ہے دونوں کا معاملہ اللہ کا سب دونوں کو سواب کے तो دونوں کا ہو گیا مسئلہ یہی پہ آ جاتا ہے نا کہ دیکھیں مطلب دلیلیں ہیں یہ نہیں مطلب کہ ابھی تک تو ہم نے کل کے بات نہیں کی تھی نا اس پہ بیسویں دلیلیں کہ وہاں کے پیچھے فاتح نہ پڑھو اور بہت سارے دلیلیں قرآن کی آیتیں باقی کسی مطلب قرآن کی آیت نہیں ہے قرآن کی آیت بھی ہے اچھا اس کے مقابلے میں وہ روایت بھی صحیح ہے اس میں بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے تو دونوں کے پاس بنیاد جو ہے دونوں کی ایک ہی ہے تو کوئی بزاد اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو تب بھی مطلب ہے کہ کون سے کیا مت آ گئی اس نے فاتحہ پڑھ لیا اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ امام اس کی کے مقام ہے مسجد میں آیا کیوں ہے اور اس مسئلے کو امام ولی نے خود بھی ایسے حل کیا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اس حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو وہ سارے لوگ جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ آپ سارے بات کریں گے یا ایک بندہ بات کرے گا تو <تصال> انہوں نے کہا ایک بندہ بات کر گا اس نے کہا باہر رکھا تھا جب آپ امام بنا لیتے ایک کو تو وہی مطلب ایک پریزنٹیشن دے گا نا اور اور پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پھر ہم جو اور سیم اللہ اوپر کہتے ہیں وہ تو باقاعدہ اس حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت امام مطلب ہے کہ والد و کہے تم عالین کہو جس وقت امام رکو میں جائے تم تقبیر کا تو وہ تو خود حکم دیا گیا ہے وہ تو الگ سے حدیث میں حکم دیا گیا ہے مطلب کہ اس میں یا یعنی پڑھتے ہی نہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق دی نا تو سمجھے کہ وہ آپ کی پہلی عبادت کر دوں گی پڑھنا ضروری ہے دل میں ہمارے جو پڑوس میں سب نہیں پڑھتا رہا کچھ چیزیں مجھے ان کی اس طرح سے لگیں کہ مطلب